یراد بہل وزن وط تقفیا تو اس کی ذرا تشریح بھی کرے نا کہ وزن یوراد بہل وزن سے کیا نتیجہ نکلا ہم نے ہاں دو. دو. دونوں جن میں وزن مقصود نہ ہو یا جو کلام روزون نہ ہو وہ بھی نکل گئے اور لفظ کلام بولا ہے وہ جو تقفیہ سے غیر مقفع نکلانا لفظ کلام سے کلام ہو بے معنی بے معنی کو خارج کرنا ہاں علم عروج کی تعریف میں اس کے بعد اس کے آ پ挺 پڑاتا ہوں کہ volumes shake اس cath Twe giờ لیں مهم یہ لو puppy دفائی ہے کہ من میں دường 없는 م Pleaseuh Kok ساتھ پھر گیا um جudہ ہے واستی کگی آ کر وہ خیر میں آرکا دفائی ہے وہ definitelyyl訂 taste heeft اس آلین SAN scène آگے دا چلے اسی اس بار میں نورس میں سلمت دو قسبیں بنائے اسبابر بھی اسباب کا ہی مجموعہ ہوتا ہے نا اجزاء درس 4 ہاں یہ 90 یاد 4 3 ہاں 4 3 رو لو رو لو 4 90 یاد تین جاوا سبائی ہاں یاد مالی لا الله مصائب فاحیلا اور مفایل اور پھر <تصفح> <فعولل مفائل تصفح> <مفائل مفائل مفائل> مفائل گڑبڑ ان کی فریں مصطفی ذرا لکھ کے اندر بھی یاد ہونے چاہیے نا چلو اوزان سے اگلی بات بتاؤ کہ وزن شعر کا وزن کرتے ہوئے اعتبار مسموع کا ہوتا ہے مکتوب کا نہیں لکھی ہوئی چیز کا نہیں جو پڑھنے میں آئے مقروب مسموع اس کا اعتبار ہوگا چاہے لفظوں میں موجود نہ ہو ہاں جیسے نون ہے لکھنے میں ہو لیکن پڑھنے میں نہ ہو اس کو نہیں گنا جائے گا جیسے ہم جو وہ ہم جائیں گے چلو کچھ نہ کچھ دال دریا ہے یہ <سلام> جو اس کے ہے نا اپنا اجزاء، اجزاء سنجا کے ساتھ ساتھ ان کی فروعات بھی یاد ان سب اجزاء کو ایک جملے میں جمع کیا گیا ہے وہ کیا ہے <سلام> <سلام> <سلام> <درمان> سلام> وہ تو اسباب وطاد جما اجزا لمہ اکس لم ارا اللہ ظہری جبال وہ تو اسباب و اتاد ہیں کہتا یہ لما <تحق> جتنی آپ پڑھیں نا آپ کو ساری پیچھے سے اس طرح زبانی یاد ہونی چاہیے پھر فائدہ ہوگا اس کو پڑھنے میں آپ اس کی اہم اہم باتیں زبانی یاد رکھتے